الحمد لله رب العالمين ولعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد عوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة میو سلفی ہے حضرت سیدنا آدمی صلاح و تسلیم کے خلیفہ بنائے جانے سے متعلق بیان ہو رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو کس طرح سے خلیفہ بنایا اور ان کی تخلیق کس طرح پر ہوئی تو مشہور کتب تفاصر میں جن میں کہ تفسیر عزیزی اور دیگر تفاصر میں حضرت آدم کی تخلیق کے بارے میں یہ بیان فرمایا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کا حکم ہوا کہ زمین کے ہر حصے سے سیاہ سفید سخت اور نرم غرضی کے زمین کے ہر اس خطے سے کہ جس میں زمین کی مختلف رنگت اور زمین کی مختلف کیفیت اور صفات ہیں وہاں سے ایک مٹھی بھر خاک لائی جائے حضرت ازرائیل علیہ السلام آئے اور انہوں نے جب زمین سے مٹی اٹھانا چاہی تو زمین جو ہے بڑی گڑ گڑائی اور بہت ہی اس نے زاری کی اور اس طرح سے وہ کہنے لگی کہ مجھے کیوں جو ہے جہنم میں ڈھکیلتے ہو اور کیوں مجھے جو ہے جہنم میں تم بھیجنا چاہتے ہو حضرت اسرائیل علیہ السلام نے زمین کی یہ زاری اور زمین کی یہ منت سماجت نہ سنی اور انہوں نے کہا کہ اللہ کا مجھے حکم ہوا ہے تو میں ضرور جو ہے لے کر جاؤں گا چنانچہ مٹھی بھر خاک لے کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ پیش ہو گئے اور اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا کہ اس مٹی کو جہاں کے اب خانے کعبہ ہے یہاں پر اس کو رکھ دیا جائے یہاں پر چنانچہ مٹی رکھ دی گئی اور اس پر انتالیس دن تک غم اور رنج کی بارش ہوتی رہی صرف ایک دن ایسا ہوا تھا کہ جس میں اس مٹی پر خوشی کی بارش ہوئی تو اس سے جو ہے پھر اس مٹی کو گوندا گیا اور یہ گارہ بنی اور اس کے بعد پھر جو ہے اس میں کھنکھناہٹ خن پیدا ہوئی جیسا کہ قرآن کریب میں اللہ تبارک و تعالی نے متعدد مقامات پر حضرت عدم علیہ السلام کی تخلیق کا واقعہ بیان فرمایا گیا ولاقت خلقن انسان مصنون سوالف خواہ تو یہ اس طرح سے حضرت عدم علیہ السلام کی کا یہ خمیر تیار ہوا تو یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھ لیں کہ انسان کی زندگی میں غم و رنج جو ہیں وہ بہت زیادہ ہیں بہت غم اور رنج جو ہے وہ لاحق ہوتے رہتے ہیں خوشی بہت کم حاصل ہوتی ہے اس کی وجہ ایک یہی ہے اور اللہ تبارک و تعالی نے پھر اس مٹی کو اپنے دست قدرت سے حضرت آدم علیہ السلام کے قالب میں ڈھال دیا جیسے کہ اللہ تبار فرمائے خلب تو بی اد کیا میں نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنے دست قدرت سے بنایا پھر فرشتوں کو حکم ہوا کہ جب یہ قالب دست قدرت سے تیار ہو گیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اس قالب کو عرفات کے قریب واد یہ نعمان میں اس پہاڑ کے قریب رکھ دیا جائے گا جو وہاں پر اب بھی موجود ہے تو یہاں پر یہ خالب رکھ دیا گیا فرشتے آئے اور اس کے ارد گرد گھومتے رہے فرشتوں نے اس سے پہلے کیسی ایسی خوبصورت چیز نہیں دیکھی تھی بڑا تعجب کرنے لگے شیطان کو بھی خبر ہو چکی تھی شیطان کو بھی پتہ ہو گیا تھا شیطان بھی آیا ارد گرد گھومنے لگا اور فرشتوں سے کہنے لگا کہ تعجب کاہے کے لیے کرتے ہو یہ کوئی تعجب کی تو چیز نہیں ہے یہ تو بالکل اندر سے خالی ہے ہاں البتہ اس کے بائیں سائیڈ میں ایک بند کوہری معلوم ہوتی ہے یعنی یہ دل ہے تو کہنے لگا کہ یہی لطی فیر ابانی کا جو ہے وہ مرکز ہے اور مقام ہے اور شاید اسی لیے جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنا خلیفہ بنایا ہے کہنے لگا فرشتوں سے کہ یہ تو بہت ہی کمزور ہے اگر بھوکا رہے تو گر پڑے گا اور اگر زیادہ کھا لے گا تو چل بھی نہیں سکے گا جب یہ قالب تیار ہو چکا اور کچھ عرصہ اس طرح سے رکھا رہا تو اللہ تبارک مطالعہ کی طرف سے روح کو حکم ہوا کہ اس قالب میں داخل ہو جائے جب روح جو ہے وہ داخل ہونے کے لیے اس قالب کے قریب پہنچی تو تنگ و تاریک پایا اس قالب کو روح نے تنگ تنگ و تاریک پایا اب داخل ہونے سے یہ ٹھہر گئی داخل نہیں ہو سکی تو اس اس موقع پر پھر نور مصطفی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت سیدنا اعظم علیہ السلام کی پیشانی میں جلوہ جلواگر ہوا جس سے اس قالب کی تاریکی اور اندھیری اور تنگی دور ہوئی اور اس طرح سے پھر جو ہے روح جو ہے حضرت اعظم علیہ السلام کے قالب میں داخل ہوئی ابھی روح جو ہے روح کا اثر جو ہے حضرت آدم علیہ السلام کی کے دماغ تک پہنچا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو چھینک آئی حضرت آدم علیہ السلام کو جیسے ہی چھینک آئی تو آپ نے الحمدللہ کہا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یرحم اللہ فرمایا اور یہی جو ہے ہمارے لیے سنت بھی ہے کہ جب کسی کو چھینک آئے تو اس کو چاہیے کہ الحمدللہ للہ کہے تو جب کوئی چھینکنے والا الحمدللہ کہے گا تو اس کا جواب دینا جو ہے واجب ہوگا اگر چھینکنے والا الحمدللہ نہ کہے تو پھر ذرحموں اللہ کہنا جو ہے وہ لادم نہیں رہا یہ جواب واجب نہیں ہوا کیونکہ اس نے الحمدللہ ہی نہیں کہا تو چھینک جو ہے یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے تو اس لیے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے تو بہرحال تو جب آدھے جسم میں حضرت آدھے میں حضرت آدم کے روح جو ہے وہ جب داخل ہو گئی تو حضرت آدم علیہ السلام نے کھڑا ہونا چاہا تو جب کھڑے ہونے لگے تو گر گئے کیونکہ ابھی دھڑ تک جو ہے روح نہیں پہنچی تھی بہرحال اس کے بعد روح جو تھی پوری حضرت آدم علیہ السلام کے قالب میں سرعت کر گئی اور اس طرح سے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی اور جب حضرت آدم علیہ السلام کھڑے ہو گئے اور پورے جسم میں ان کے روح جو ہے وہ سرد کر گئی داخل ہو گئی تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ فرشتوں کے سامنے آئے تو جب فرشتوں کے سامنے حضرت آدم علیہ السلام آئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو حکم دیا تھا کہ انہیں جا کر تم سلام کرو اور پھر اس کے جواب میں وہ کیا کہتے ہیں تو حضرت آدم علیہ السلام جب آئے تو فرشتوں کے سامنے آپ نے السلام علیکم کہا فرشتوں نے اس کا جواب دیا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ یہی جو ہے تمہارے اور تمہاری اولاد کے لیے الفاظ مقرر کیے جاتے ہیں تو اس لیے جو ہے اسلام میں جو سلام کا طریقہ ہے اور جو الفاظ ہیں اور جو کلمات ہیں وہ یہی ہیں سنت جو ہے وہ اسی سے انہیں کلمات اور انہی الفاظ سے ادا ہوگی گئی تو اس لیے جو ہے السلام علیکم کہنا جو ہے یہ اسلامی طریقہ ہے اور شریف میں بھی آتا ہے کہ جس نے السلام علیکم کہا اس کے لیے جو ہے بیس دیکھیے ہیں اور جس نے السلام علیکم و رحمتہ اللہ ہی کہا اس کے لیے تیس دیکھیے ہیں اور جس نے السلام علیکم و رحمتہ اللہ وبارکات کہا اس کے لئے چالیس نیکیاں تو اتنی اتنی ساری نیکیاں جو ہیں جناب حاصل ہو جاتی ہیں السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ کہنے میں بہرحال اس کے بعد پھر جو ہے آآ آآ اللہ تبارک و تعالی نے یہ فرمایا کہ یہ کلمات سلام جو ہے تمہارے لیے بھی ہیں اور تمہاری اولاد کے لیے بھی ہے حضرت اعظم علیہ السلام نے بارگاہ خدا مندی میں عرض کی یا اللہ میری اولاد کہاں ہے تو اس وقت تبارک و تعالیٰ قدرت کاملہ سے جتنے بھی انسان قیامت تک پیدا ہونے والے تھے ان سب کی روح کو متشکل فرما کر حضرت آدم علیہ السلام نے پیش, پیش کر دیا پیش ہو گئی یہ تاریخ نسل آدم اور ضروریت آدم تو ان میں مومن بھی تھے کافر بھی تھے منافق بھی تھے اولیاء بھی تھے قطب و ابدال اور انبیاء علیہ السلام بھی تھے تو یہ اس موقع پر پھر جو ہے یعنی ربوبیت کا عہد بھی لیا گیا تھا بہرحال تو اس طرح سے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی اور اس آیت سے ہمیں بہت سے جو وہ فوائد حاصل ہو رہے ہیں پہلا فائدہ تو یہی حاصل ہوا کہ جب کسی کو کوئی اہم کام کرنا ہو تو اس اہم کام کے کرنے سے پہلے مشور... مشورہ کر لینا چاہیے اور ہمیں بھی اس کا حکم بھی ہے اور یہ سنت الحیہ بھی ہے اب آپ دیکھیے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ تبارک تعالیٰ نے خلیفہ بنانا چاہا تو مشورتا یعنی تعلیم عباد کے لیے بندوں کی تعلیم کے لیے فرشتوں کے سامنے یاد رکھی تو وہ خال اور خلیفہ اس وقت کو یاد کرو جب تیرے پروردگار نے فرشتوں سے فرمایا کہ دہشت میں زمین میں خلیفہ بنانے والا تو یہ مشورتن بات ہوئی تھی تو اس سے پتا چلا کہ کوئی بھی اہم کام ہو اس کے شروع کرنے سے پہلے جو اس کے حل ہو جانتے ہو سمجھتے ہو تو ان سے جو ہے مشورہ کیا جائے اور جن سے مشورہ کیا جائے ان پر یہ لازم ہے کہ خلوص کے ساتھ جو ہے اس کے بارے میں مشورہ دیں اب جو ہے مشورہ جب آ گیا تو وہ غور کرے جس نے مشورہ طلب کیا ہے تو اس کے لیے ضروری نہیں ہو جاتا ہے کہ جنہوں نے جو مشورہ دیا اس پر وہ عمل کرے اپنی ثواب جیت پر اور جس امر میں وہ اپنی بہتری دے کے اس پہلو کو اس کرے اس سے نقصان کم سے کم اگر خدا ناخواستہ نقصان ہو تو کم سے کم جنہیں نقصان ہوگا اور خدا کرے کہ فائدہ ہو تو پھر پورا کا پورا, پورا فائدہ ہوگا زیادہ سے زیادہ فائدہ حاصل ہوگا اور فوائد حاصل ہوں گے ایک فائدہ تو یہ معلوم ہوا اور دوسرا فائدہ جو ہے اس آیت سے اور اس کلام سے یہ بھی حاصل ہوا کہ انسان کو جلدی نہیں کرنی چاہیے کسی کام کے انجام دینے میں بہت جلدی اس کا جو ہے پہلو اختیار کرنا چاہیے موقع محل اور تمام امور کا جائزہ لینے کے بعد قدم اٹھانا چاہیے اور دیکھیے کہ اللہ تبارک مطالق قادر ہے قوی ہے اور وہ قیوم ہے اس نے حضرت آدم علیہ السلام کے خمیر کو چالیس دن تک رکھا انہیں نے اس کے بعد پھر کہیں جا کر جو ہے اس کا قادم اپنے دست قدرت سے بنایا تو ایک فائدہ یہ حاصل ہوا اور تیسرا فائدہ یہ بھی حاصل ہوا کہ چالیس کا جو ہندسہ ہے اور چالیس کی جو تعداد ہے یہ بڑی متبرک اور آپ دیکھ لیں کہ اکثر و بیشتر نمبی علیہ السلام کو نبوت وقت چالیس سال کی عمر میں عطا ہوئی ہے اور شکا مادر میں جو مادہ داخل ہوتا ہے وہ بھی چالیس روز تک اس حالت میں رہتا ہے اس کے بعد پھر اس میں جو ہے تبدیلی رونما ہوتی ہے تو یہ ایک بات نہیں معلوم ہوئی اور اس آئند سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی اور اس سے ایک فائدہ یہ بھی حاصل ہوا کہ علم جو ہے وہ عبادت سے افضل حضرت آدم علیہ السلام عالم تھے فرشتے عابد تھے کیا ہوا کہ قرآن سے ثابت ہوا کہ وہ فرشتے جنہوں نے لاکھوں سال عبادت انجام دی تھی ان لاکھوں سال عبادت کرنے والے فرشتوں کو حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کے لیے سجدے میں جھکا دیا گیا حالانکہ حضرت آدم علیہ السلام نے ابھی ایک بھی سجدہ نہیں کیا تھا حضرت آدم علیہ السلام عالم تھے اور فرشتے جو تھے وہ عابد تھے تو پتہ یہ چلا کہ عالم کا مقام جو ہے وہ عابد سے بہت افضل ہے علم کا درجہ اور علم کی فضیلت جو ہے وہ عبادت سے کہیں جو ہے زیادہ بلند دوبالا ہے اسی لیے قرآن کریم میں اللہ تبارک و <سؤال> تعالیٰ نے سورہ مجادلہ میں یہ شاد فرمایا <سؤال> دراجات <سؤال> نے اہل ایمان کے مقام کو بلند فرمایا اور بولو کہ جو علم دیے گئے یعنی علم دین سے نوازے گئے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے درجات کو بہت بلند فرمایا ہے یہ اور بات ہے کہ اگر کوئی شقی اس مرتبے اور اس جو ہے درجے کو نہ جانے اور نہ سمجھے اور اس کی قدر نہ کرے تو اس کے قدر نہ کرنے اور ان لوگوں کے قدر نہ کرنے اور ان لوگوں کے نہ ماننے سے علم اور اہل علم کا مقام اور ان کا درجہ جو ہے وہ گھٹ نہیں جاتا ہے جب اللہ تبارک مطالعہ کے نزدیک ان کے درجات بلند ہو گئے تو کون ہے ان کے درجات کو کوئی گھٹائے کوئی لاکھ گٹانے کی کوشش کرے لیکن ان کے درجات اللہ کے بلند کیے ہوئے ہیں ان کا مقام اللہ کی طرف سے بلند کیا ہوا ہے کوئی اس مقام کو گرا نہیں سکتا ہے کوئی اس مقام سے گرا نہیں سکتا ہے کوئی اس درجات سے جو ہے وہ ہٹا نہیں سکتا ہے تو اس آیت سے یہ بھی فائدہ حاصل ہوا اور یہ بھی ثابت ہوا کہ بہرحال علم جو ہے وہ عبادت کے مقابلے میں بہت فضیلت کا حامل ہے اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ جناب عبادت کو ترک کر دیے جائے عبادت کا بھی اپنا مرتبہ ہے عبادت کا بھی اپنا درجہ ہے لیکن یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ کا کرم جو ہے وہ عبادت اور عمل پر موقوف نہیں ہے اگر یہی بات ہوتی تو فرشتے جو تھے لاکھوں سال سے اللہ کی عبادت انجام دے رہے تھے لیکن کرم خدا بندی جو ہے حضرت آدم علیہ السلام کو حاصل ہوا علم کی علم کی بدولت اور علم کے ذریعے سے اسی لیے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو پتہ یہ چلا کہ جو, غ... جو اہل علم نہیں ہے وہ, وہ اہل علم کے سامنے جو ہے اسی طرح سے فروتنی سے ان کو پیش آنا چاہیے ان کو جو ہے اسی طرح سے توازو اور انکداری کے ساتھ پیش آنا چاہیے اب اگر کوئی جو ہے ان باتوں کو نہیں سمجھتا ہے تو وہ اس کا اپنا قصور ہے بہرحال قرآن اور حدیث سے تو یہی ثابت ہے اور حدیث, حدیث مبارکہ میں تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اشدو علی من الف عابد او کما قال ال اشدان تسلیم کہ ایک عالم ایک فتیح جو ہے وہ شیطان پر ہزار عابدوں سے زیادہ بہ ہے بہرحال تو یہ آیت کریمہ ایسی ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ساری حکمتیں اور یہ سارے فوائد جو بیان فرما دیے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ان فوائد اور اس عائد کریمہ کے پیغام اور اس کے درد سے ہم سب کو مستفید فرمائے بابر رولانا الحمد العالمین جی <سلام> <سلام> ہاں یہ سب بن جانب اللہ کے، اللہ کی مشیت اور اللہ کی طرف سے سب کچھ ہوا یعنی مطلب کیا ہے کہ صرف غم اور رنج ہی جو ہے حاصل نہ ہو اس کو اللہ کے اس خلیفہ کو غم اور رنج ہی نہ رہے بلکہ کبھی کبھار جو خوشی بھی میسر آتی رہے تو اس کے ذرائع اور اسباب جو وہ وہ بھی دنیا میں پیدا ہو گئے غم کے اور رنج کے اسباب اور آثار بھی ہیں اور خوشی اور مسبت اور شاذوانی اور جو ہے وہ مسبت کے بھی جو ہے وہ اسباب جن سے صادقہ فرد ہے وہی جو ہے کیفیت حاصل ہو جاتی ہے لیکن یہ ہے کہ دنیا جو ہے یہاں غم اور ہم ہی کا جو ہے زیادہ دور ہے اسی لیے سرکار تو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کی پناہ مانگتے تھے دنیا کے اللہ کا من ہم حسنی ولرحمی اسی طرح سے آپ جو ہے دعا فرمایا کرتے ہیں اے اللہ مجھ میں تیری پناہ مانگتا ہوں دنیا کے رنج دنیا کے غم اور دنیا کی جو ہے وہ حسن و ملاز